رحمۃ المین وصلاۃ السلام علیہ وس الرم ندیٰ محمد و علامہ واسفہ اجماعین و منتوبیہ ہوں گے احسان علاء الدین بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سامنے آ جائیں کیونکہ ویسے بھی لوگ تھوڑا کم ہیں اور اس لیے اور ضروری ہے کہ آپ سب لوگ سامنے آ جائیں اور ابھی جو بات آنے والی ہے شیخ نے کہا کہ بہت اہم ہے اور جو بھی سات آٹھ قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم فائدہ نما فائدہ ہے اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ سامنے آ جائیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمد کب سے دورہ شروع ہوا اور سفر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکتہ فرمائے علم میں برکتہ کرے اور ہم سب لوگوں کو شیخ کے علم سے فائدہ کھانے کی توفیق دے اور بغیر کسی تاخیر کے آخری سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کو عجب عجب عطا کرے آنے والا بلاونی مجرا ملاقر السلام علیکم وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی سید المرسلین اما بعد آج جب ہماری آخری نشست ختم ہوئی تھی تو اس میں اس مسئلے پہ گفتگو ہوئی تھی کہ شرط جو ہے کب باطل ہوگی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شرط تب باطل ہوگی جب وہ بیگ کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہو یا شارع کے شریعت کے مقاصد کے خلاف ہو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کچھ شرطیں باطل ہوتی ہیں اب اگر کوئی ایسی شرط عقد میں پائی جائے تو کیا کریں گے پھر شرط کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ باطل ہے لیکن اب ایسی شرط لگا دی گئی ہے لگ چکی ہے اب اس معاہدے کا کیا بنے گا اس عقد کا کیا بنے گا کیا آپ کہیں گے کہ عقد صحیح ہے اور شرط باطل ہے اس کو ختم کیا جائے یا آپ کہیں گے کہ عقد بھی باطل ہے عقد کو بھی کینسل کر دیا جائے کیا کریں گے تو اس بارے میں ضابطہ شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ علماء کے ہاں اصول یہ ہے کہ شرط لگانے والا اگر یہ جانتا ہے کہ شرط میں لگا رہا ہوں یہ شرط حرام ہے تو شرط باطل ہوگی اور عقد صحیح رہے گا شرط جو ہے باطل ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط کو ختم کیا جائے مثال کے طور پہ پہلے مثالیں گزر چکی ہیں کہ جب مکان بیچا گیا تو مکان بیچنے والے نے شرط لگائی تھی کہ اس مکان میں جب آپ نیچے ایک شاپ بھی کھولیں گے تو اس شاپ میں موسیقی کے آلات رکھنے ہیں یا اس میں شراب وغیرہ آپ نے رکھنی ہے اب جب بعد میں معاہدہ ہو جانے کے بعد فریقین شریر کی طرف رجوع کرتے ہیں کسی عالم دین سے رجوع کرتے ہیں تو اب اس معاہدے کا کیا بنے گا عالم دین نے بتا دیا کہ شرط و باطل ہے شراب کی شرط لگانا اسی کی کیا کی شرط لگانا یہ شرط و باطل ہے تو اب کیا پورا معاہدہ ختم گھر واپس اس کے پاس چلا جائے گا جس نے بیچا تھا یا ہم کہیں گے کہ گھر بیچنے کی جو بیع ہوئی ہے معاہدہ ہوا وہ ٹھیک ہے بس اس شرط کو ختم کیا جائے یہ شرط واپس لے لیں کہ آپ شاپ میں شراب کی بوتلیں رکھیں گے یا آپ وہاں پہ موسیقی کے آلات رکھیں گے تو شیخ صاحب کہتے ہیں علما علما کے ہاں اصول یہ ہے کہ شرط لگانے والا جب جانتا ہے کہ شرط جو ہے وہ حرام ہے تو شرط باطل ہوگی اور عقد صحیح رہے گا اور کہتے ہیں اس معاملے میں دلیل وہ حدیث ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں بریرہ اور عائشہ والی رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو اس میں نبی علیہ السلاط اسلام نے سیدہ عائشہ سے کیا کہا تھا کہ بریرہ کو لے لو اور ان کی ولا والی شرط مان لو کیا مطلب آپ کا مطلب یہ تھا کہ شرط آپ مان بھی لیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا شرط لگانے کا کیونکہ شرط باطل ہے مطلب یہ ہے کہ شرط باطل ہوگی اور عقد کیا رہے گا عقد صحیح رہے گا کیونکہ شیخ صاحب مزید ظاہر سن ہیں اس لیے کہ آزاد جس نے کیا ہوگا بریرا کو وہ کون ہوں گے وہ سیدہ عائشہ ہوں گی وہ مالک نہیں ہوں گے وہ تو بیہ کر رہی ہیں انہوں نے بیہ کر کے بریرا کو سیدہ عائشہ کے حوالے کر دیا اور بریرا کو آزاد کرنے کا جو اعلان کیا ہے وہ سیدہ عائشہ نے کیا ہے <تصال> تو نبی علیہ سعد اسلام نے عقد کو باطل قرار نہیں دیا شرط کو باطل قرار دیا ہے تو اس لیے شیر صاحب کہتے ہیں ہم کہیں گے کہ جب شرط لگانے والا جانتا ہے کہ شرط حرام ہے تو شرط جو ہے وہ باطل ہوگی اور عقد صحیح رہے گا دوسری صورت کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ شرط لگانے والا یہ نہیں جانتا کہ شرط کیا ہے حرام ہے وہ اس کو درست سمجھ رہا تھا اس کو جیز سمجھ رہا تھا تو اس نے شرط لگا دی اب کیا ہوگا کیا اب عقد باطل ہوگا اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے شیخ صاحب کہتے ہیں جواب یہاں پہ بھی پہلے والا ہی ہے کیا کہ شرط باطل ہوگی اور عقد صحیح رہے گا اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ, پہ پھر سوال پیدا ہوگا کہ جو آدمی جانتا تھا کہ شرط جو ہے وہ حرام ہے اس کے عقد کے حکم میں اور جو نہیں جانتا تھا اس کے عقد کے حکم میں فرق کیا ہوا آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا کسی اور وادی میں ہیں ہاں پہلی صورت یہ تھی کہ شرط لگانے والے کو علم ہے کہ شرط حرام ہے دوسری صورت یہ ہے کہ شرط لگانے والے کو علم نہیں ہے تو جواب دونوں صورتوں میں ایک آیا کہ شرط کو آپ باطل کر دیں گے اس کو آپ کینسل کر دیں گے عقد صحیح رہے گا شرط کو نکال دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تو اب شیخ صاحب نے سوال یہ اٹھایا کہ پھر فرق کیا ہوا اس آدمی میں جو جانتا تھا کہ شرط حرام ہے اور اس آدمی میں جو نہیں جانتا کہ شرط حرام ہے شیخ صاحب کہتے ہیں فرق جو ہے وہ گناہ کے لحاظ سے ہے جس کو پتا ہے کہ شرط جو ہے وہ حرام ہے پھر بھی وہ شرط لگاتا ہے تو اسے گناہ ملے گا اور جس کو نہیں پتا اور اس نے شرط لگا دی تو اس کی شرط کو ختم کیا جائے گا لیکن وہ اللہ کے یہاں گنگار نہیں ہے یہ فرق ہے یہاں <تصفح> پہ شیخ صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ قول اس معاملے میں مختلف ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرط لگانے والا جب یہ جانتا ہے کہ شرط حرام ہے تو شرط باطل قرار پائے گی اور عقد جو ہے وہ اب نرم ہو جائے گا کیا مطلب اب جو عقد ہے وہ شرط لگانے والے کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو کینسل کر دے اور چاہے تو اس کو جاری کر دے کیونکہ اب شرط... یعنی کہ شرط باتل ہوگی اس کو نہیں پتا تھا کہ شرط حرام ہے اب پتا چلا شرط حرام ہے وہ کہے گا بھائی اب یہ تو اگر یہ صورتحال ہے تو میں ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ شرط باقی رہے لیکن اکثر بھی جو ہے وہ ختم ابن تہمیہ رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اب ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس کو صورتحال کا علم نہیں تھا لیکن شیخ سلیمان روحلی اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں صحیح موقف انہی علماء اکرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ عقد جو ہے وہ پکا رہے گا صرف شرط جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور دلیل انہوں نے بنایا ہے شیخ سلیمان روہلی حافظ اللہ نے اسی حدیث کو کہ کل شرط نئی صفی کتاب اللہ ہی باطل کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مخالف ہے وہ کیا ہے باطل ہے چاہے سو شرطیں ہوں تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ نبی علیہ سات اسلام نے عقد کو باطل قرار نہیں دیا شرط کو ختم کیا گیا اور عقد ویسے ہی رہا جی ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ شرط جو لگا رہا ہوں یا جو شرط میں مان رہا ہوں وہ حرام ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے ایسے عقد میں داخل ہونا ایسا معاہدہ کرنا جس میں غلط شرط موجود ہے چاہے آپ یہ کہیں کہ اس شرط سے عقد باطل ہو جائے گا یا آپ کہیں باطل نہیں ہوگا لیکن جب عقد میں وہ شرط لگائی جا رہی ہے جو حرام ہے تو اس کا کیا حکم ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال بھی لے لیں زندہ مثال وہ ہے کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے اس میں بینک کیا شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ نے چالیس دنوں کے اندر پچاس دنوں کے اندر پیسے واپس نہیں کیے تو کیا پڑے گا سود پڑے گا جرمانہ پڑے گا جس کو اب ہے تو سود نہ ہو یعنی کہ سود پڑے گا اب آپ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں ایسا موقع آنے نہیں دوں گا کہ مجھے سود دینا پڑے میں ٹائم پہ پیسے جمع کروا دیا کروں گا اب بظاہر آپ کی نگیت صاف ہے تو کیا ایسے معاہدے میں شامل ہونا جائز ہے کیا یہاں پہ سائن کرنا درست ہے شیخ صاحب کہتے ہیں بالکل درست نہیں ہے کیونکہ سین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوبت پیش آئی تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں رضامندی کا اظہار تو آپ نے کر دیا نا چاہے وہ نوبت آئے یا نہ آئے تو اس لیے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اب آخر میں ہاں شیخ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ جو انہوں نے مثال دی ہے اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ میرا है یہ ہے کہ سعودی بینکوں سے ایسے کارڈ نہیں لینے چاہیے کیونکہ جتنے بھی سعودی بینک ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں یہ سود والی شرط ہاں کہتے ہیں کچھ اسلامی بینک ہیں وہ یہ شرط نہیں لگاتے تو اگر ان کے یہاں معاہدے میں یہ شرط نہ ہو تو ان سے آپ ایسا کارڈ لے سکتے ہیں ورنہ ایسا کارڈ نہیں لینا چاہیے اب آخر میں شرط کے بارے میں آپ کو پتہ گفتگو ہو رہی ہے تو کہتے ہیں جو صحیح شرط ہے اس کی نشانی کیا ہوگی اس کی علامتیں کیا ہوں گی اس کے کی اوساف کیا ہوں گی کہتے ہیں اس میں دو وصف پائے جائیں گے پہلا وصف یہ ہے کہ اس میں اور یہ آپ کے پاس موجود ہوگا میرے خیال میں دیکھیے جی یہ صفحہ نمبر چوالیس پہ موجود ہے پہلا وصف کیا ہے کہ اس شرط میں دنیا یا آخرت کی کوئی منفعت ہو فضوم قسم کی شرط نہ ہو بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی منفت ہو چاہے اس منفر کا تعلق دنیا سے ہو یا اس منفر کا تعلق آخر سے ہو دوسرے نمبر پہ وہ شرط ایسی ہو کہ وہ شرط کوئی ایسا امر ہو آپ کے پاس ہے دیکھیں وہ شرط کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا شرط بنے بغیر سر انجام دینا جائز ہو یہاں پہ ہمارے شیخ شیخ تمیم صاحب کا مسئلہ حل ہوگا وہ کیا شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ شرط ایسی ہو جس کا شرط اگر شرط کے بغیر استعمال جائز ہو وہ شیخ صاحب نے آگے جا کے وضاحت بھی کی ہے اس کی کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک ہی شادی کروں گا میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو یہ جملہ کیسا ہے صحیح, صحیح, صحیح ہے نا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ شرط کے طور بھی پھر صحیح ہے جب عام حالات میں ٹھیک ہے عام حالات میں آپ کہتے ہیں یار میں جانتا ہوں اپنے آپ کو مجھے پتا میں نے بس ایک ہی شادی کرنی دوسری شادی میں نے نہیں کرنی اب شرط بنے بغیر آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ بڑا اہم اصول بتایا انہوں نے کہتے ہیں جو چیز شرط بنے بغیر جائز ہے وہ شرط کے طور پہ بھی جائز ہے میرے خیال میں اب شخص ہمارے بتم ہو جائیں گے ایسی انہوں نے مثال دی اب دوبارہ سے ایک گاڑی کی کہتے ہیں کیا آپ کسی کو ایک مہینے کے لیے اپنی گاڑی استعمال کے لیے دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہی چیز شرط کے طور پر بھی فرجائز ہے کہ جب بیچنے والا آپ سے کہتا ہے کہ میں گاڑی آپ سے بیچنے والا کہتا ہے کہ گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن ایک مہینہ میں استعمال کروں گا تو یہ آپ عام حالات میں جب قبول کر لیتے ہیں کسی کو گاڑی ایک مہینے کے لیے دینا تو پھر شرط کے طور پہ بھی اس بات کو ماننا اور منوا لینا جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب صحیح شرط کی دو نشانیاں بتائی ہیں پہلی نشانی کیا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی منفت ہو چاہے اس منفت کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ شرط کو ایسا معاملہ ہو جس کا شرط بنے بغیر استعمال جائز ہو تو جب شرط بنے بغیر جائز ہے تو ویسے بھی جائز ہوگا شیرا میں آگے چل کے ایک مثال مثالیں دی ہیں شادی والی مثال دوسرے انداز سے پیش کیجیے سر جیسے کوئی یہ کہتا ہے <laughs> کہ شریعت میں دو شادی جائز نہیں ہے <laughs> تو اسی کو شرط کے طور پر بنا کر کے پیش کرنا کہ تم جو ہے میری مطلب کہ شرط پر تم, تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں کہ تم دوسری نہیں کرنا تو یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے نہیں <laughs> دیکھیں جو شیخیے ہاں جی میں نے جو کہا ہے جی جی جیسے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شریعت میں دو شادی کرنا جائز نہیں جیسے یہ کہنا صحیح نہیں ہے شریعت میں شریعت میں نہیں ہے وہ صحیح بات ہے یہاں پہ شریعت کی بات ہوئی یہاں پہ ذاتی میری بات ہو رہی ہے شریعت میں کیوں نہیں شریعت کی بات نہیں ہو رہی نہیں نہیں نہیں نہیں شریعت کے لحاظ سے کہیں گے تو واقعی غلط ہے اگر آپ شریعت کی طرح منسوخ کریں گے تو لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں شیخ صاحب ہمارے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اپنے بارے میں شیخ صاحب اپنے بارے میں کہ ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے ہم دوسری جاتی نہیں کریں گے تو یہ یعنی کہ جملہ جو ہے یہ جائز ہے اور اس انداز سے زندگی گزارنا جائز تو پھر اس کو شرط کے طور پہ بھی قبول کرنا اور قبول کروانا وہ جائز ہے جیسے جی جی جی اچھا یہاں پہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی شرط مان لی اب وہ شرط کو پورا کرنا لازمی ہے جب وہ شرط شریعت کے خلاف نہیں ہے دیکھیے علماء کرام شیخ صاحب کہتے ہیں آخر میں جب آپ نے کوئی شرط مان لی اور وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے اسے پورا کرنا لازمی ہے مثال دیتے ہیں ایک آدمی نے ایک اور اس سے شادی کی اور نکاح کے موقع پہ لڑکی نے شرط لگا دی کہ میں اس شہر سے باہر نہیں جاؤں گی جس شہر میں ہمارا نکاح ہو رہا ہے جہاں پہ آپ اس وقت رہتے ہیں یا جہاں پہ میں رہتی ہوں اس شہر سے میں باہر نہیں جانا ہوں یہ میری شرط ہے اور آپ نے شرط مان لی اب سال دو سال کے بعد آپ کہتے ہیں بھئی میں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو رہا ہوں تو اس نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ مجھے کسی اور شہر میں لے کر نہیں جائیں گے وہ کشور کہتے نہیں ہم نے تو جانا ہے تو اب اگر وہ شرط کو پورا نہیں کرتا تو کیا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ اب جو ہے شرط لگانے والے کو حق حاصل ہے کہ ایسے معاہدے کو کینسل کر دے یہ الفاظ دیگر طلاق لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے چاہے تو اس معاہدے کو کینسل کر دے اور چاہے تو صبر کر دیا ٹھیک ہے جی چلو کوئی بات نہیں یعنی اب معاملہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا کیونکہ جس چیز پہ عقد ہوا تھا آپ اس کی خلاف ورزی کر لیں یہ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں لل مشتریقی یف سفل عقد شرط لگانے والے کو حق کا حاصل ہے کہ یہاں پہ عقد کو وہ کیا کرے کینسل کر دے فکل شرط یلزم الوفا بھی ادا عالم یوفی بھی سبق الفسق کہ ہر وہ شرط جس کو پورا کرنا لازم ہے جب اس کو پورا نہیں کرتا تو یہاں پہ فصق جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں فصق کا مطلب کیا ہے شیخ سب یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کان علی مشترکی حق الفستی انشا فصق و انشا اسرت ہو اب اس کی مرضی ہے چاہے تو عقد کو ختم کر دے اور چاہے تو شرط کو ختم کر دے معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ تھا ہمارا کون سا کہتا تھا یہ یہاں سات... ساتواں <تصفيق> ساتو <محبتا تصفيق> کہنا تھا سات <تصفيق> السروف اشروتی الباہتو وسحا کہ اصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شرط لگا سکتے ہیں اور شرط لگانا آپ کا حق ہے اور یہ جائن ہے اور جو شرط لگے گی وہ صحیح ہوگی الا یہ کہ کوئی شرط کتاب و سنت کے خلاف ہو اب ہمارا آٹھواں قیدا ہے ہاں جی آٹھواں قیدا کیا ہے جی اونچی بات سے پڑھیں اونچی اور اردو میں تجمہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کون پڑھیں گے جی محسن بھائی پڑھیے آپ کو تیار کریں گے نا شکشا جی ہاں تو اصول یہ ہے کہ بے اسی کی جانب سے منعقد ہوگی جو راشد ہو اب راشد کسے کہتے ہیں راشد کی تعریف کیا ہے یہ آپ کے پاس یعنی کہ سوال کی شکل میں موجود ہے اور جواب شیخ صاحب نے ادھر دیا ہے کہتے ہیں راشد وہ ہے جو جائد تصرف ہو جس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہو اور وہ کون ہوتا ہے جی اب جائد تصرف کون ہے جی کون ہے جس کا تصرف جائد ہوتا ہے کہتے ہیں وہ نمبر ایک آزاد آزاد ہو نمبر دو غالب ہو نمبر تین صحب عقل ہو یعنی کہ مجنون یا میںٹل نہ ہو اور نمبر چار الرشید رشید سمجھدار ہو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ مینٹل تو نہیں کہہ سکتے لیکن کیا کہتے ہیں سیدھے سے ہوتے ہیں ایسے ہی نہ کوئی بولتے ہیں نہیں جی ہاں تو اس لیے یہاں پہ چار چیزیں ہیں راشد کون ہے وہ آزاد بھی ہو بالغ بھی ہو صحب عقل بھی ہو اور سمیدار ہو کہتے ہیں ان چاروں اوصاف کو جو لفظ جمع کرتا ہے وہ ہے رشد اور رشد والے کو کیا کہیں گے راشد تو راشد لفظ میں یہ چار چیزیں آتی ہیں تو اب شیخ صاحب مزید ازا کرتے ہیں کہ جو آزاد نہیں ہے اس کا رشد جو ہے وہ ناقص ہے کیونکہ اس کی جو مالی جانب ہے وہ ناقص ہوتی ہے اس کا مال کس کا ہوتا ہے جو غلام ہے جی جی تو مالک کا ہوتا ہے تو مالی لحاظ سے اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہا تھا کہ راشد وہ ہوگا جو بالک ہو تو شیخ صاحب کہتے ہیں جو بالک نہیں ہوگا اس کا رج بھی ناقص ہے کیونکہ جو بالغ نہیں ہے تو وہ مکلف بھی نہیں ہے اور جو بچہ ہے وہ مکلف نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ فہم سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی ناقص ہوتی ہے کیونکہ ابھی بالک نہیں ہوا اس درجے کی نہیں ہے جو اس آدمی کی ہوتی ہے جو بالغ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد کیا تھا کہ صحب عقل ہو تو کہتے ہیں کہ جو مجنون ہے اس کے پاس تو روشت بالکل ہی نہیں ہوتا کیونکہ سمجھنے کی کا جو آلہ ہے وہ سرے سے معدوم ہے اور اس کے بعد کہا تھا الرشید رشید رشید کون ہے جو سمجھدار ہو جو جانتا ہو لین دین کرنے کی یہ امور جانتا ہو تو جس کے پاس یعنی کہ یہ سمجھداری نہیں ہے تو وہ بھی راشد نہیں ہے بنیادی طور پہ اصل اس میں موجود ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے میں ایک بنیادی شرط ہے رضا رضا کا مطلب کیا کرنے والا بہ پہ کیا ہو رادی ہو فریقین کا رادی ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں چونکہ رضا بنیادی شرط ہے بہ کی شروط میں سے اس لیے رشت ضروری ہے رشت اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کوئی راشد ہوگا تو اسی کی رضامندی کا اعتبار ہوگا جو راشد نہیں ہے اس کی رضامندی کا کیا اعتبار ہے کہتے ہیں جیسا کہ اقرار ہے اقرار کو آپ لے لیں اقرار جو ہے وہ اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا جو سمجھدار نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ اقرار کو لے جائیں بیس ہٹ کر لے جائیں ادھر زنا وغیرہ کے معاملے میں لے جائیں جب وہ آدمی آیا تھا نبی اسلام کے پاس کہ میں نے زنا کیا ہے تو آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کئی سوال کیے تھے اور میں سے ایک یہ تھا کہ کہیں مجنون تو نہیں ہے کہیں اس نے کچھ پیا ہوا تو نہیں ہے اس کے قریب آ کے اس کو سونگا گیا وغیرہ یہ سب کچھ ہوگا تو یہ اسی لیے ہے کہ جو آدمی راشد ہوگا اسی کی بہ کا اسی کی عقد کا اسی کی نظامندی کا اعتبار ہے تو جب ہم نے اصول بنا لیا اصول کیا بنا ہے کہ السل الن یا بین راشدین شیخ صاحب کہاں پہ چلے گئے آپ کیا ہے اردو میں کیا کہیں گے نہیں وہ آپ کے پیچھے سے شیخ صاحب بیٹھیں جی اردو میں کیا ہے ذرا پڑھیے جو راشد ہوگا اب جب آپ نے اصول اپنا لیا تو اب اس اصول کے نتیجے میں ہم کہیں گے کہ مجنون کی بہ صحیح نہیں ہے تو مجنون اگر بے کرے یا کوئی چیز خریدے تو اس کی بہ باطل ہے اور اس بات کے علماء کرام کا اجماع ہے اب کیا ہوگا ذمہ دار وہ ہوگا جو اسے بے کرے گا آپ ہو سکتا ہے اس شوق میں کسی مجنون سے بے کر لیں کہ پاگل سائز کو لوٹ لیتا ہوں لیکن الٹا آپ کو نقصان ہوگا بعد میں آپ تو بڑے خواب دیکھ رہے تھے اور اس کے جو والی وارث ہیں وہ کوٹ میں آپ کو لے کر جائیں گے ساری جو ہے وہ کیا ہو جائے کی؟ ہو جائے جائے گی کینسل اور دوسرے نمبر پہ اس نتیجہ یہ نکلا کہ غلام کی بہت صحیح نہیں ہے ہاں وہاں پہ اس سے موجود ہے اگر اس کا مالک اجازت دے تب اس کی بہ کیا ہوگی صحیح ہوگی کیونکہ وہ غلام ہونے کے لحاظ سے جو ہے وہ ناقص ہے ہاں اگر اس کا سید جو ہے اس کا مالک اجازت دے دے تو یہ نقص دور ہو جائے گا تو پھر اس کی بہ کیا ہوگی صحیح ہوگی اور تیسرے نمبر پہ اب کیا آئے گا بچہ بچے کی بہ اب شیر صاحب تفصیلات میں جا رہے ہیں نا اب بچے کی بہ کہتے ہیں بچہ دو طرح کا ہے آپ کے پاس بھی لکھا ہوا دیکھیے ذرا کون کون سا بچہ ہے پہلے نمبر پہ سب غیر ممیز اور دوسرا سبیون मیز. اب یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ شکشک کہتے ہیں یہ وہ بچہ جس کو آپ کہیں گے کہ غیر ممیز یہ کون سا ہے کہتے ہیں یہ وہ ہے اللہ من شر و تمرا من الجمرا جو نہیں جانتا خیر کس میں ہے شر کس میں ہے جس کو نہیں پتا یہ کھجور کا دانا پڑا ہوا ہے کہ یہ انگارا پڑا ہوا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کو شعور نہیں ہے ابھی سمجھار نہیں ہے جیسے تین سال کی عمر میں دو سال کی عمر میں یا اس سے نیچے جو بچہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی بہ درست نہیں ہوگی اور اس بات پہ علماء کرام کا کیا ہے اتفاق ہے اچھا اس کے بعد آ گیا وہ بچہ جو کلام سمتا ہے شعور رکھتا ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے نقصان دہ چیزوں کو فائدہ مند چیزوں کو لیکن بہرحال یہ صلاحیت اس میں ناقص ہے مکمل نہیں ہے تو اس کی بہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ناقص العقل ہے اسی لیے وہ شریع احکام کا مکلف نہیں ہے شریعت نے اس کو اپنے احکام کا مکلف کیوں نہیں کیا جی ہاں لیکن کچھ حالات میں اس کی بہ چلے گی جس کا تذکرہ شیخ سب آگے چل کے کریں گے اس کے بعد آ گیا وہ شخص جو کم عقل ہے مجنون تو نہیں ہے لیکن زیادہ سمجھدار نہیں ہے آپ اس کو جناب کوئی مہنگی چیز دیں جس کی بہ ہزاروں میں ہوتی ہے وہ دس ریال میں بیچ کر آ جائے گا کتنے میں بیچ کر آ جائے گا دس ریال یہ ہے کم اقل اور آپ اس کو سو ریال دیں وہ ایک ٹافی لے کر واپس آ جائے گا کیا لے کر آ جائے گا ایک ٹافی سو ریال میں تو ان کی اس کی بہ بھی صحیح نہیں ہے دریل کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُبْتُ کہ جو کم عقل ہیں زیادہ سمجھدار نہیں ہیں انہیں اپنا مال نہ دو تو اللہ تعالی نے ان کو مال دینے سے روکا ہے کیونکہ یہ مال کو ضائع کر دیں گے تو یہ اللہ تعالی کا فرمان جو ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ ان کی بہ جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے ہیں جن حالات میں بچہ جو کچھ سمجھدار ہو اور یہ جو کم عقل ہے ان دونوں کی بیعت درست ہو جائے گی کچھ حالات میں پہلی حالت کیا ہے ہاں یہ آپ کے پاس لکھا ہوا سفر نمبر 46 میں دیکھیں چند اس سنائی حالات تو پہلی حالت کیا ہے کہ جب سرپرست کس کا سرپرست بچے کا یا کم عقل کا جب اس کا بڑا جو ہے وہ اجازت دے دے وہ کون ہوگا باپ ہوگا یتیم کا گارڈین ہوگا اور کم عقل کا جو سرپرست ہے وہ ہوگا اور یہ کب اجازت دیں گے ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت اجازت دیں جب وہ ان کا امتحان لینا چاہتے ہو یتیم جو ہے بڑا ہو رہا ہے اللہ تعالی نے کہا اس کو چیک کرتے رہو اس کے امتحان لیتے رہو ایسے اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو پہلے امتحان لوگ کے سمجھدار ہے کہ نہیں ہے تھوڑا بہت اس کو مال دو تھوڑی بہت وہ اجازت کرے کوئی بیع کرے تو یہاں پہ اس کی بیع ٹھیک ہوگی کیونکہ اس کے ولی نے اس کو اجازت دی ہے اس کے گارڈین نے اس کو اجازت دے دی, دی ہے اور وہ اجازت تب دیں گے جب امتحان مقصد ہو آزمائش مقصد ہو اور جب انہیں کوئی خطرہ نہ ہو بڑا, بڑا کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو دوسری حالت جب بچے کو اور کم عقل کو بہ کی اجازت ہے جب وہ بے ہلکی پھرکی کرے ہلکی پھرکی جب وہ بے کرے تو تب اس کے ولی کی جانچ نہ بھی ہو تو اس میں کام چلے گا اور اس کی دلیل شیخ صاحب نے یہ دی ہے کہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک بچے سے ایک چڑیا خریدی اور خرید کر اس کو آزاد کر دیا تو اب یہ ابو دردار بے کس سے کی ہے بچے سے کی تو کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو جس کی قیمت زیادہ نہ ہو تو اس کی بے بچا کر سکتا ہے تیسری حالت جب بچے کو یا اس کم عقل کو کسی بے کی ضرورت پڑ جائے مثال کے طور پہ آپ گارڈین صاحب تو کہیں گئے ہوئے ہیں لمبے سفر پہ چلے گئے ہیں بچہ بھوک سے مر رہا ہے پیچھے تو کیا آپ اس کو سینڈوچ خریدنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے تو ایسے حالات میں کوئی اس کو مجبور بے کرنی پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے اس کی شیخ صاحب نے مثال دی ایک عورت ہے اس کا خام جو ہے وہ غائب ہے اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کرے تو وہ اپنے بچے کو بھیجتی ہے تاکہ گھر کی ضروریات خرید کر لائے تو یہاں پہ جائز ہے حاجت کی وجہ سے اور ورنہ عام طور پہ قیدا کیا ہے کہ الہ اللہ یس اللہ کہ راشد اسی کی ٹھیک ہوگی جو کیا ہوگا راشد ہوگا تو یہ جناب قیدا تھا ہمارا آٹھواں یہ بھی آپ نے اختتام کو پہنچا اب ہے نواں قاعدہ اور اس کے بارے میں میں شیخ صاحب کے سامنے گزارش کر رہا تھا کہ جتنے بھی قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے اہم ترین قاعدہ یہ ہے اور یہی قاعدہ لمبا بھی ہے تو یہ قاعدہ کیا ہے جی پڑھیے نور بھائی پڑھیے درؤچیوا سے, و و سے ہاں فل بیو اور اردو میں اس کا تجمہ کیا ہے جی سبھی صاحب ہاں جی بہ کی ہر وہ صورت ممنوع ہے بہ کی جس شکل سے جس شکل کی وجہ سے عام طور پہ جھگڑے ہوتے ہیں یہ ایک اصول بیان کر دیا ہے اب اس کی وضاحت ایک سب کریں گے تفسیر کے ساتھ کریں گے تو اصول یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کا غالب گمان یہ ہے آپ کا غالب گمان کہ یہ جو صورت ہے اس کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں بہ کی یہ جو شکل ہے اس کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو جان لیجئے کہ پھر یہ جو بیک کی شکل ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے جی کہتے ہیں پہلے نمبر پہ دلیل قرآن و سنت کی وہ نصوص جن میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کے بارے میں اتحاد کے بارے میں کہا گیا ہے اور اختلاف سے دور رہنے کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ نصوص گلیل ہیں ایسی بہ کے ممنوع ہونے کی جس بہ کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ دین آیا ہے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ایک رکھنے کے لیے اختلافات سے بچانے کے لیے ہم اس بات کے تو قیال نہیں ہیں کہ اختلاف امتی ہی رہما کیوں کیا قیال ہے آپ لوگ اس چیز کے امت میں اختلاف رحمت ہے کہ عذاب ہے عذاب ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے ولا یزال مختلفین اللہ رحم رب تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں وہ دلائل اس بی کے حرام ہونے پہ دلال کریں گے دوسرے نمبر پہ وہ ساری احادیث جن میں ان بیو سے روکا گیا ہے جن بیو کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے اور ان نصوص کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا اب اس قیدے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے اس میں داخل ہے بیع الغرر کون سی بہ نام تو لیجئے بیع الغرر اب غرر جو ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اصل عظیم ان فی باب بابل کہ بیو کے باب میں یہ بہت بڑی اصل ہے غرر غرر کس کو کہتے ہیں لغت میں شیخ صاحب کہتے ہیں غرر جو ہے اس کا معنی ماخوذ ہے غرور سے غرور کا معنی کیا ہوتا ہے دوکا ایسے ہی ہے نا غرور کا معنی کیا ہوتا ہے دوکا اور باطل طریقے سے مال کھانا اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ جو غرر جو ہے یہ تقریر سے ہے یعنی کہ اپنے مال کو ہلاکت میں ڈالنا کہا جاتا ہے غربی نفسی ہی ائی آر کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا غر ربی مال ہی ائی تو پہلا مانا پہلے نمبر پہ بتایا تھا غرر کس سے ہے غرور سے اور غرور کا منع کیا ہے دو اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ تقریر سے ہے تقریر کا منع کیا ہے کہ ہلاکت میں ڈالنا اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ یہ خطر سے ہے خطرے سے رزق سے غرر کے معنی میں ایک معنی خطر کا ہوتا ہے اور یہ تینوں معنی جو ہے گرر کی بہ میں موجود ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں یہ تینوں معنی جو ہے غرر کی بہ میں موجود ہیں کیونکہ غرر والی جو بہ ہوتی ہے اس میں دھوکا بھی ہوتا ہے اس میں آپ اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہیں ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور پتا نہیں ہوتا کیا ہوگا بہ ہوگی نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اچھا یہ تو ہو گیا لغت کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے کیا بتایا شیخ صاحب نے جی؟ غرر کا کیا مانا پھر دھوکہ خطرے میں ڈالنا ہلاکت میں ڈالنا اب کہتے ہیں علماء نے غرر کی تعریف کیا کی ہے تو یہاں پہ شیخ صاحب نے تین چار علماء کرام کے اخبال نقل کیے ہیں اور ان کے اخبار دھیان سے سنیں گے تو غرر کا تصور آپ کے زین میں واضح ہو جائے گا کیونکہ غرر کی باقاعدہ تعریف جو ہے وہ ذرا مشکل ہے اس لیے علماء کے کے اقوال یہاں پہ کی پیش کیے ہیں شیخ صاحب نے پہلا قول پیش کیا امام خطابی کا معلوم میں کہتے ہیں <تصفح> کلو بے کان المقصود منہ مجھول کلو بے کان المقصود منہ مجہول غیر معلومن او مقدور فہو غرر تو اب ذابطہ کیا ہوا غرر کا اصول کیا ہوا یہ امام خطابی نے یہاں پہ بتا دیا اب شیخ صاحب بتاتے ہیں امام خطابی کے کلام کا معنی و مفہوم کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہر کلو بہ ان کا اندر مقصود امین ہو ہر وہ بے جس کا مقصد جو ہے مقصود جو, جو بے سے مقصود ہوتا ہے ہر وہ بیع جس کا مقصود جو ہے وہ مجبور ہو معلوم نہ ہو ہر وہ ذرا بولیے اردو میں تو بول دیجیے نا ہر وہ بہ جس کا مقصود کیا ہو مجبول ہو معلوم نہ ہو کہتے ہیں مقصود کیا ہوتا ہے بی میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو خرید رہا ہوتا ہے اس کا مقصد وہ جیت لینا ہوتا ہے اور جو بیچ رہا ہے اس کا مقصد نقدی ہوتا ہے قیمت تو مقصود دو چیزیں ہوتی ہیں بہ میں مقصود کتنی چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی ایک وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اور ایک وہ کیا پیسہ وہ نقدی اس کا مقابل تو یہ چیز جو ہوتی ہیں یہ مقصود ہوتی ہیں تو کہتے ہیں امام خطابی ہر وہ بے جس کا جو مقصود ہے وہ مشہور ہو معلوم نہ ہو اچھا جی اب اس کی کیا وضاحت ہے جی جس کا مقصود مشہور ہو معلوم نہ ہو اس کی مثالیں دی ہیں شیخ صاحب نے پہلی مثال کیا ہے کہ میں آپ کو گاڑی بھیجتا ہوں ایک لاکھ میں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے قبول کر لیا آپ جی کون سی گاڑی کس کمپنی کی کون سا ماڈل نئی کہ پرانی یہ سب چیزیں مشہور ہیں اب گاڑی جو ہے یہ بیگ میں مقصود ہے کہ نہیں ہے اور وہ معلوم نہیں ہے مشہور ہے تو یہ غرر ہے آپ اپنے مال کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ غرر ہے آپ اپنے مال کو کیا کر رہے ہیں خطرے میں ڈال رہے ہیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں ابھی ان کا سیار اتحادی میں اپنی یہ گاڑی تمہیں بیچ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا اب اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوا جی گاڑی کہہ رہا ہوں یہ گاڑی کتنے کی پہلی مثال میں کیا تھا گاڑی کی تحدید نہیں ہے دوسری مثال میں قیمت کی تحدید نہیں ہے کتنے میں اور پھر ریالوں میں کہ کس چیز میں تو یہ جو ہے یہ امام خطابی کی تعریف کا مفہوم ہے پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں ہر وہ بے جس کا جو بے کا مقصود جو ہے وہ کیا ہو مجمول ہو معلوم نہ ہو دوسرے نمبر پہ یا پھر کیا ہو او معجوزن عنہ غیر مقدوری فہو وغیرہ یعنی کہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ چیزیں وعدے ہیں گاڑی یہ ہے اور قیمت اتنی ہے یا جو بھی چیز ہے لیکن وہ چیز ایسی ہے جو آپ دینے کی طاقت نہیں رکھتے وہ چیز ایسی ہے جو آپ دینے کی طاقت نہیں رکھتے اس کی مثالیں کیا ہیں پہلی مثال جناب والا سمندر تو آپ کے قریب ہے نا جناب سمندر پہ کھڑے ہو کے سمندر کی مچھلی کی وے کر رہے ہیں اس سمندر میں جو مچھلی ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں ہاں جی کون لے کر آئے گا ساری مچھلی تو کیا یہاں پہ آپ اپنے مال کو خطرے میں نہیں ڈال رہے تو یہ بیر غرر ہے اچھا اس کے لئے، اچھا آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ فکہار کے ہاں جو دقت ہے باریک بینی ہے اس کا اندازہ کیجئے فکہار یہاں پہ مثال دیتے ہوئے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں فلما ایک اتھیل وہ مچھری جو بہت بہت بڑے پانی میں ہو بہت زیادہ پانی میں ہو سمندر دریا وغیرہ بڑا کوئی تالاب ہے لیکن اگر تھوڑے سے پانی میں مچھلی ہو تو بیرغلر نہیں ہے ہاؤز میں آپ مچھلیاں پکڑ کر لائے ہیں ہاؤس آپ کے اندر پاس سلاجا ہے بڑا اور اس میں پانی ہے پانی کے اندر مچھلیاں ہیں تو آپ جیسے کہ یہاں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں منڈی میں تو اس میں برف کے اندر وہ ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بیچ رہا ہوں اب وہ تھوڑے سے پانی کے اندر ہے تو وہ صحیح ہے کیونکہ وہاں تو پتہ چل رہا ہے اور مچھلیاں آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں وہ یہ سب کچھ آ رہا ہے آگے یہ قاعدہ بڑا زبردست قیدا ہے بڑا تفصیلی قاعدہ ہے یہ سب کچھ آئے گا اچھا دوسری مثال شیخ صاحب نے کیا دی ہاں جی ہوا میں جو پرندے ہیں ان کی بہ ہو رہی ہے ایک ہے پرندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے ہوا میں جتنے پرندے جا رہے ہیں اس کی بہ جناب تو یہ بہ بھی جو ہے یہ بیل و حرم ہے تو یہ تاریخ کس کی تھی امام خطابی کی مال مسنر میں اب شیخ صاحب کہتے ہیں ایک اور تعریف لے لیں گے امام نبوی کی ہے امام نبوی کون ہے ان کی کیا شہرت ہے کون سی کتاب آپ جانتے ہیں ان کی حسم شیخ کی شرح ٹھیک ہے تو یہ اسی میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اللہ غل ری اصل ان عظیم کتاب ال کے غلط سے روکنا یہ کی کتاب کے اصولوں میں سے ایک بڑی بڑا اصل ہے یا بڑا بڑا اصول ہے بہت بڑا قاعدہ ہے ودہاد قدم ہو مسلم اسی لیے امام مسلم اس کو پہلے لے کر آئے ہیں اور اس میں بہت سے مسائل داخل ہوتے ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں اس کی ایک مثال لینی کبئی آپ اس کو کہتے ہیں بھاگا ہوا غلام غلام آپ کا بھاگ گیا اور آپ اس کی بیع کر رہے ہیں کیوں جی اب غلام تو بھاگ چکا ہے اب جب آپ بیع کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا کسی کو بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے بیچنے والے کو اس لیے نقصان ہو سکتا ہے کہ غلام واپس آ گیا تو ابھی تو آپ بیچ رہے ہیں اس کو دس ہزار پہ تب اگر آپ کے پاس موجود ہو تو وہ ایک لاکھ کا ہے تو یہ غرر ہے مطلب اور کہتے ہیں کہ شیخ صاحب بتاتے ہیں ایسے ہی فکہ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں بیع شارد ایک مثال دیتے ہیں آبک کی آب کون ہوتا ہے باغا و غلام اور ایک ہوتا ہے بےل شارد یہ کیا ہے باغا اونٹ جو اونٹ باغیا ہے اس کی آپ بہ کر رہے ہیں تو امام نبوی کہتے ہیں کہ بھائی آب والمعدوم یہ غرر کی تعریف امام نبوی کی طرف سے باغی و غلام کی بہ ول اور اس چیز کی بہ جس کا وجود ہی نہیں ہے جس کا وجود نہیں ہے سر جی وہ آپ اپنے فلیٹ اس میں لا سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہ سلم نہیں بناتے تو ہاں جی, جی فلیٹ والی وہی کہہ رہا ہوں نا یا تو آپ اس کو بنائیں بہ اور سلم اور جس مجلس میں معاہدہ ہوتا ہے پیسے دیں تحدید کریں کتنے روم ہوں گے کتنا رقبہ ہوگا اور کیسی بناوٹ ہوگی اندر یہ اس کام کو کیا کہتے ہیں کہ چھت کے نیچے کرتے ہیں دی. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک ایک چیز کی وضاحت ہو چلیں دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام نبی اس کی ایک مثال ہے پہلی معدوم چیز اس کا وجود نہیں ہے یا مجبور نامعلوم چیز کی بہ پتہ ہی نہیں کون سی لیکن میں تمہیں ایک چیز بیچتا ہوں جی دس ہزار کی وہ کہتا ٹھیک ہے جی اب گفتگو بعد میں ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے جائیے اب پتہ نہیں وہ کیا ہوگا اس کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور آگے آئیں گی اچھا آگے ومالا در آلہ تسلیم ہی امام نبی کہتے ہیں ایسے ہی غرل میں وہ چیزیں بھی ہیں جن کی آپ بیع کرتے ہیں اور آپ وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے پکڑ کر دے نہیں سکتے آپ جیسے وہی پرندہ وغیرہ ہوا میں اڑنے والا یا ومال طام بالکل بائی علی ہی جس پہ بیچنے والے کی ملکیت مکمل نہیں ہوئی اس کی مثال کیا ہے یہیں جو آپ پلاٹ خریدتے ہیں پلاٹ آپ نے خریدا ہے اور ابھی آپ کو قبضہ نہیں دیا گیا اس کا بلکہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے وہ کون سا ہے کدھر ہوگا یہ والا ہوگا وہ ہوگا کچھ پتا نہیں آپ کو نہ قبضہ دیا گیا اور آگے بیچ رہے ہیں یہ کام چل رہے دس دس جگہ بک چکا ہوتا ہے پلاٹ اور ابھی تک پہلے مال کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کدھر ہے آگے ایک اور مثال انہوں نے وہی وہ دی جو پہلے گزر چکی ہے بے اس سمر کی فی کثیر بہت زیادہ پانی میں مچھلیوں کی بہ یا ایک اور مثال لے لیجیے تھن میں دودھ کی بہ تھن سمجھے ہیں نا آپ لوگ آپ لوگ کیا بھی تھن ہی کہتے ہیں نا جی ایک ہے کہ آپ ایک کلو دودھ کی بہ کریں نہیں یہ جو بیس ہے میری اس کے تھنوں میں جتنا دودھ ہے اس کی بہ لینا ہے دو سو ریال میں لیجیے اب وہ پتا نہیں ایک کلو نکلے دو کلو نکلے پانچ کلو نکلے دس کلو نکلے کچھ پتا نہیں امام نووی کہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ غرل ہیں وہ کلواد امام نووی کہتے ہیں ان سب کی بیر جو ہے وہ باطل ہے اور مزید کہتے ہیں امام نووی اور یہ گفتگو پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ غرل اسلینسوری کتاب بھی ہو چلیے اس کے بعد اب پہلے نمبر پہ کون سے امام تھے جی امام خطابی دوسرے نمبر پہ امام نبی تیسرے نمبر پہ ہے ابن تہمیہ وہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں نا آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں گے ابن تحمیہ رحیم غرل کے بارے میں کیا کہتے ہیں ماکان متردیت فیاحسل المقود ابلاقی منہ یخس المقد بلاقی کہتے ہیں بح الغ کس کو کہتے ہیں الدبرة ما كان مترددا بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد منه وبين أن يعقب قاكسات وبين أن يعقب فلاح یحسل المقصود بلاقدی یعنی کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں تردد رہتا ہے پختہ یقین نہیں ہے تردد ہے کہ آپ خریدنے والے کو دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے دے تو کر لی لیکن کیا یہ چیز دے؟ آپ اس کے حوالے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس معاملے میں تردد ہے کوئی پکا پتا نہیں ہے آپ کی قدرت میں چیز ہوگی یا نہیں ہوگی اگر آپ دے سکیں گے تو بے کا مقصد حل ہو جائے گا اور اگر نہیں دے سکیں گے تو بے کا مقصد تو حل نہ ہوا اس کی مثالیں کیا ہے حل شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے جی اس کی مثال کیا ہے پھل جو ابھی پکا ہی نہیں ابھی کچا ہے یعنی کہ پکنے کا عمل شروع نہیں ہوا بالکل ابھی زیرو پہ ہے تو اس کی بے جو ہے وہ آپ نے کر لی ہے اب عام طور پہ پھل جب اس مدت میں ہوتا ہے تو اس پہ آفتوں کا خطرہ ہوتا ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں اگر آپ اس کی بے کریں گے تو بے روزرار ہے وہ اچھا اب آ آخری امام جن کی طریفیں بتانی تھیں ان میں سے آخری امام امام ابن بلقیم وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں الغرر ما لم علم حصوله الغرر ما لم علم حصوله او لا در الا تسلیمی الغرر ما لم علم حصوله او لا در الا تسلیمی او لا تعرف حقیقت ہو اقدار پرانے علماء اکرام کے کلام الفاظ میں بڑی برکت ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں غرر کیا ہے غرر یہ ہے کہ آپ اس چیز کی بہ کریں جس کے حاصل ہونے کا آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ اس کو حاصل کر سکیں گے یا نہیں بیچنے کا معاہدہ تو آپ نے کر لیا وہی ہوا میں پرندے ہیں اور ایسے ہی جس کی حقیقت اور مقدار کے بارے میں پتہ نہیں ہے ایک چیز کیا آپ کر رہی ہے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا بالکل یہ صحیح نہیں ہے یہ یہ آئے گا صحیح نہیں ہے تو اب کہتے ہیں دیکھیں الغرر ما لا دیکھیے الغرماسول اس میں کیا مثال دی ہے مثال یہ ہے کہ ابھی ہوگا سمر السطانی سمر الموجود آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بیچتا ہوں اپنے باغ کا پھل جو ایک سال کے بعد ہوگا جو ابھی اس وقت ہے یہ نہیں یہ تو میں نے ایک سال پہلے بیچ لیا تھا جو ابھی ہے جو ایک سال کے بعد ایٹا پھل ہوگا وہ آپ کو بیچ رہا ہوں تو یہ وہ پھل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا باغ پھل دے گا کہ نہیں دے گا اس کا وجود باقی ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے وہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ نہیں پتا ہمیں ممکن ہے وہ پیدا ہو ممکن ہے پیدا ہی نہ ہو اور ایسے ہی وہ چیزیں دوسرے نمبر پہ ابن القیم نے کہا تھا یا وہ چیزیں ان چیزوں کی بہ جن کے جن کو دینے کی آپ میں قدرت نہیں ہے اور اس کی مثال وہی دی ہے کہ مچھلیاں بہت زیادہ پانی میں ان کی بہ یا اس کی حقیقت اور مقدار کا علم نہیں ہے میں آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو دودھ بیچتا ہوں کون سا جو میری گائے کے تھن میں ہے ہو سکتا ہے کہ گائے کا تھن جو ہے بماری کی وجہ سے پھولا ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ گائے دودھ زیادہ دیتی ہو یہ بھی ممکن ہے کم دیتی ہو تو یہ سب جو ہے یہ غرب ہے اب یہ چار علماء کے تھے ان کی تعریفیں شیخ صاحب نے ہمارے سامنے رکھی اور آخر میں خلاصہ بیان کرتی ہیں کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ پتا چلا کہ کبھی غرر ہوتا ہے عقد مناقض کرنے کے لحاظ سے عقد مناقض ہوگا کب ہوگا کب نہیں ہوگا اسی میں غرر ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے بیو الحسار، بے الحسار کنکریوں والی بح کون سی بین کنکڑیوں والی ابھی آ رہی ہے اس لیے میں امزاد نہیں کروں گا آگے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے کنکریوں والی بین اور کہتے ہیں نمبر دو کبھی غرر ہوگا قیمت کے اعتبار سے اور کی, یا پھر قیمت کی مقدار کے اعتبار سے اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے کچھ چیز بیچی ہے دو قیمتوں پہ اور ان پہ عقد بھی آپ کا طے ہو چکا ہے اس کی مثال کیا ہے کہ یہ پانی جو ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں اگر ابھی پیسے دیں گے تو سو ریال میں اور اگر قسطوں پہ لیں گے تو ڈیڑھ سو ریال میں اور دوسرے نے قید کے کہ جی میں نے قبول کیا کیا قبول کیا سو ریال میں قبول کیا کہ ڈیڑھ سو ریال میں یہ کوئی پتہ نہیں اب قیمت ایک ہے کہ دو ہیں اب دو قیمتیں ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو سب کے نزدیک ممنوع ہے اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں قسطوں پہ لوں گا لیکن ڈیڑھ سو میں لوں گا تو پھر تو ایک قیمت طے ہوگی پھر قسطوں کی بے جو ہے وہ کئی علما کے نام کہ نہیں جائز وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن پھر الحال جو مثال دی جا رہی ہے وہ یہ کہ موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے اگر آپ نقد قیمت دیتے ہیں تو ایک لاکھ رہے اور اگر آپ بعد میں دیں گے سال کے بعد تو ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ اب آپ دوسرا فریق کہتا ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا اب یہ طے نہیں ہوا کہ کیا قبول <سؤال> کیا ایک لاکھ والا پیکٹ قبول کیا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ والا یہ کچھ پتہ نہیں تو یہ یہاں پہ قیمت معلوم ہے کہ مجبور ہے مجبور ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ کئی دفعہ ابھی اس میں داخل نہ ہوں ویسے آگے یہ بحث آئے گی آگے بحث آئے گی شیخ صاحب خود کریں گے یہ بحث چل اچھا اب غرر کبھی ہم نے کہا تھا کس طرف سے ہوگا قیمت کی طرف سے اور کبھی غرر ہوگا مبی کی عدم کی طرف سے یعنی کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے کیا بیچ رہے ہیں پہلے تھا قیمت اب کیا جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا علم نہیں ہے اس کی مثال کیا ہے کہ جو کچھ میرے اس آستین کے اندر ہے ٹھیک ہے جی یہ خرید لیجیے دس ہزار میں آپ کا فائدہ ہے وہ بھی کہتا ہے چلیے دس ریال ہی ہے نا اگر کوئی بڑی چیز ہوئی تو میرے یعنی کہ قسمت اور اگر ہلکی ہوئی تو دس ہزار میں کون سے زیادہ ہے ابھی عربی میں لفت کا استعمال کیا شیخ صاحب نے ابھی اور کا معافی کم بھی بہار سے کہ جو کچھ میری آستین کے اندر ہے کتنے میں ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ یہ نہ کہیں کہ آج کل نہیں ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں اگرچہ اس کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے یہ جو آپ بولے نا میں جو باکس کے اوپر قیمت لگا دیں وہ معلوم ہونے کے بعد اوپر ہوتا ہے سب سے جو قیمت لگائی ہاں ایک معلوم اندر کیا ہے دیکھ لیجیے اور یہ سریام ہو رہا ہے آپ دیکھیں ٹی وی پہ ہو رہا ہے دیکھنے جی جی ایسے جی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں آج کل پتہ نہیں کیا ہے وہ شاید اپنا بچپن بتانے لگے ہیں کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہتے تھے شخ تک بخت تک کیا کہتے تھے شخ تک بخت تک بخت کہتے ہیں رسید کو تو کہتے ہیں ایک ڈبا ہوتا تھا اس میں کئی چیزیں ہوتی تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈکا ہوا ہوتا تھا شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ڈکا ہوا ہوتا تھا اچھا اب آپ کیا کریں گے آپ آدھا ریال لے کر آئیں گے یا ریال لے کر آئیں گے اور ایک چیز جو ہے وہ آپ پکڑ لیں گے یہی تو ڈبے کو کھولا جائے گا اور ایک چیز جو ہے وہ آپ پکڑ لیں گے اب وہ چیز جو آپ پکڑیں گے اس میں سے ہو سکتا ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں پانچ ریال ہو ہو سکتا ہے آدھا ریال ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ خالی ورکاؤ جس پہ لکھا ہو شکرا یہ آپ کی قسمت ہے تو کہتے ہیں شیخ صاحب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ غرر ہے کیونکہ اس میں مبی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے اچھا جی اور کہتے ہیں شیخ صاحب کبھی غرر ہوگا مبی کی کا وصف جو ہے وہ معلوم نہیں ہے اس لحاظ سے چیز معلوم ہو گئی ہے کہ کون سی چیز سیکل ہے کیا ہے لیکن مبی کا وصف اور اس کی مقدار معلوم نہیں ہے غرر اس لحاظ سے اور اس کی مثالیں کیا ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں کیا یعنی کہ گائے کے تھن میں جو دودھ ہے اس کی کتنی مقدار ہے کچھ پتہ نہیں ہے مقدار معلوم نہیں ہے اس کی اور کہتے ہیں کبھی غرر ہوگا کہ جو مبھی ہے وہ چیز جس کے اوپر بیع ہوئی ہے وہ آپ دینے کی قدرت نہیں رکھتے جیسے مثالیں وہ جو پہلے گزر چکی ہیں بہت زیادہ پانی میں مچھلیوں کی بہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی بہ باگے ہوئے اونٹ کی بہ اور چوری کی گاڑی کی بہ جو آپ کی گاڑی چوری ہو چکی ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں اور کبھی غرر ہوگا کہ مبی جو ہے وہ چیز جو آپ نے بیچی ہے وہ کب آپ نے دینی ہے وقت معلوم نہیں ہے وہ چیز کب آپ نے دینی اس کا وقت جو ہے وہ مجبور ہے تو یہ بھی غرر ہے مثال کے طور پہ بیع ہوگی کس چیز کی جی گاڑی کی کتنے میں پچاس ہزار میں کب دیں گے گاڑی جی جب حالات میرے اچھے ہو جائیں گے کب آپ کے حالات اچھے ہوں گے جی ممکن ہے سال کے بعد ممکن ہے دو سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد کوئی مدت مقرر نہیں ہے تو اس میں غرر ہے یا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو گاڑی دوں گا اس وقت جب فلاں بابا جی فوت ہو جائیں گے آپ کو پتہ نہیں فوت کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے ان کو فوت ہونے میں سال لگتے پھر دو سال لگ گئے پانچ سال لگ گئے دس سال لگ گئے کچھ پتہ نہیں ہے صحیح تو کہتے ہیں کہ یہ ہے میں غرر کی انواع کا ضابطہ کہ جس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عام طور پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ کیوں منع ہیں؟ کیونکہ نبی اسلام نے بھی روکا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نہن نبی اسلم مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اسلام نے غرر کی بحر سے روکا ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن امام بخاری نے ایک جگہ پہ باب کیم کیا ہے ترجمہ کیمپ کیا ہے اور ترجمے میں یہی الفاظ دے کر آئے ہیں غرر کے ان کے امام بخاری اس حدیث کو باقاعدہ طور پہ لے کر نہیں آیا شاید ان کی شرط کے اوپر پوری نہیں اترتی ان کی شرائط پہ لیکن اس کا مانا ان کے نزدیک بھی صحیح ہے اسی لیے بطور باپ اور بطور کرمہ اس حدیث کو وہ لے کر آئے اب شیخ صاحب کہتے ہیں غرر کی بیگ کی صورتوں میں سے چاند صورتیں وہ ویو ہیں جن سے نبی اسلام نے صاف صاف روکا ہے پہلی مثال کیا ہے بی الحسا بولیے ذرا کیا ہے بئی ال سا کس کو کہتے ہیں کنکری کو کس کو کہتے ہیں کنکریوں والی بہ اب کنکریوں والی بہ کی کئی شکلیں ہیں جو شیخ صاحب ابھی بتائیں گے اور آپ دیکھیں گے یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج کل جھگڑے ہوتے ہیں یہی حرکتیں جہاں پہ کی جا رہی ہوتی ہیں طریقے جدید بنا لیے گئے ہیں انداز جدید اختیار کر لیے گئے ہیں ورنہ یہی کام چل رہے ہیں اب پہلے تو حدیث بیان کی شیخ صاحب نے کہ مسلم شیخ کی حدیث ہے نہا رسول اللہ علی اللہ علیہ مسلمان بح الحسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کنکریوں والی بہ سے روکا ہے پھر کہتے ہیں شیخ صاحب کہ کنکریوں والی بہ کی کئی شکلیں ہیں اور ان سب میں غرر موجود ہے نمبر ایک مثال نمبر ایک کہ فریقین ان کا اتفاق ہو گیا کسی خاص چیز کی بہ پہ اب چیز جو ہے وہ معلوم ہے اس میں غرر نہیں ہے اور قیمت بھی طے ہے قیمت بھی معلوم ہے یہاں یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں غرر نہیں ہے لیکن اب آگے کیا طے ہوتا ہے کہ عقد کب لازم ہوگا عقد کب کیا ہوگا لازم ہوگا نافذ العمل ہو جائے گا کب جب کنکری پھینکی جائے گی جب کیا پھینکی جائے گی کنکری ان میں سے کوئی ایک کہ جناب آپ جب کنکری پھینکیں گے وہ کہتا ہے جب میں پھینکوں گا تب ہماری جو بہ ہے یہ پکی ہو جائے گی نافذ العمل ہو جائے گی یا دوسرا کہتا ہے جب میں پھینکوں گا مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں پچاس ہزار میں اس شرط پہ کہ اگر تب نافذ العمل ہوگا جب میں کنکری پھینکوں گا اس کے پاس کنکری ہے اس کے ہاتھ میں ہے اب غرر کس چیز میں ہے کیا مبی میں ہے نہیں وہ بھی تو وعدے ہے گاڑی وعدے ہے کون سی گاڑی ہے اور قیمت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی وعدے ہے پچاس ہزار یہاں پہ غلط ہے عقد کے وقت میں کہ یہ عقد جو ہے کب نافذ العمل ہوگا جب کنکری پھینکی جائے گی اب پتہ نہیں وہ کب پھینکے گا ایک گھنٹے کے بعد کہ ایک دن کے بعد کہ دس دنوں کے بعد کچھ پتا نہیں ہے دوسری بی الحساق کی صورتیں چل رہی ہیں کی صورتیں چال رہی ہیں کی شکلیں چاہ رہی بے الحسا ہساک اس کو کہتے ہیں کنکری کو کافی ساری شکلیں آ رہی ہیں پہلے ختم ہونے میں شیخ صاحب کی پہلے میں سارے کافی شاید اس میں وہ چیز بھی آ جائے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو چلیں جی دو فریقین کے اتفاق ہو جاتا ہے جی کسی چیز کی بے پہ لیکن اس کی تحدید نہیں ہے یہ تحدید تو ہو گئی ہے کہ گاڑیوں کی بہ ہے لیکن کون سی گاڑی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں گاڑیوں کا شو روم ہے کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہیں کہتا ہے کہ میں اس شو روم کی ایک گاڑی اس شو روم میں جتنی گاڑیاں ان میں سے ایک گاڑی آپ کو بھیج رہا ہوں کتنے میں بیس ہزار ریال میں اور گاڑی کی تحدید کیسے ہوگی کنکنی مار کر آپ کنکنی ماریں گے جس گاڑی پہ آپ کی کنکنی لگ گئی وہ گاڑی آپ کو کتنے میں ملے گی بیس ہزار میں اب وہ کنکنی کس پہ لگے گی دس ہزار ریال والی گاڑی پہ لگے گی ایک لاکھ ریال والی گاڑی پہ لگے کچھ بتا نہیں جی ہاں وہ تو مارنے والا جو اگر وہ خریدنے والا ہے وہ تو کوشش یہی کرے گا آپ کی بات صحیح ہے تو اب جب وہ ایک لاکھ پہ لگ گئی پھر وہ روئے گا میں اب اس کو غصہ آئے گا بغض پیدا ہوگا کل کو لڑائی ہوگی گاڑی اس کا دل نہیں چاہے گا کہ یہاں سے نکلے ایک لاکھ یعنی کہ دس اور پیسے کم کل کیے تھے بیس ہزار اب ایک لاکھ ریال والی گاڑی دے کے اس کی جان نہیں نکلے گی اور اگر اس نے بیس ہزار دیا ہے اور کنکری اس کی جا کے لگی ہے پانچ ہزار ریئر والی گاڑی پہ تو کتنے پیسوں کا نقصان ہوا اسے اب پھر لڑائیاں ہوں گی بغض پیدا ہوگا دوستی ختم ہوگی دل کٹے ہو جائیں گے اچھا یہ تیسری شکل جو ہے بی الحساد کی فریقین کا اتفاق ہو جاتا ہے کسی خاص قیمت پہ قیمت طے ہو گئی اور خریدا کیا جا رہا ہے زمین خریدی جا رہی ہے زمین یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں سے لے کے کہاں تک جہاں کنکڑی جا کے گرے گی آغاز محدود ہے یہاں سے لے کے جہاں آپ کنکڑی ماریں گے یا میں ماروں گا وہ ان کا آپس میں طے ہو جائے گا جہاں کنکری گرے گی وہاں تک کی زمین آپ کو بیچ رہا ہوں اور کتنے میں بیچ رہا ہوں مثال کے طور پہ ایک لاکھ میں اب یہاں پہ کیا ہے یہ غرر ہے کہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کی مقدار جو ہے وہ معلوم نہیں ہے چوتھے نمبر پہ فریقین کا اتفاق ہو گیا بہن پہ اور اس میں انہوں نے اختیار رکھا ہوا ہے جس کو ارپی میں خیار کہتے ہیں کیا رکھا ہوا ہے بوری ذرا خیار اختیار یعنی کس چیز کا کہ بی کو کینسل کرنے کے اختیار موجود رہے گا کب تک جب تک کہ کنکری نہیں پھینکی جاتی پہلی مثال تھی کہ بے کب نافذ العمل ہوگی جب کنکری پھینکی جائے گی اب یہ ہے کہ اختیار رہے گا کب ختم ہوگا جب کنکری پھینک جائے گی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو زمین بیچی پچاس ہزار میں اس شرط پہ کہ مجھے اختیار رہے گا کب تک دی جب تک کہ میں کنکری نہیں پھینکوں گا گاڑی آپ کو بھیجتا ہوں مثال کے طور پہ پچاس ہزار میں اس شرط پہ کہ مجھے اختیار رہے گا کب تک میں کو کونسل کرنے کا اختیار رہے گا جب تک کہ میں کنکری نہ پھینکوں گا اب کب تک یہ کنکری نہیں پھینکیں گے صاحب کچھ پتا نہیں مثال فریقین کا اتفاق ہو گیا کسی خاص چیز کی بہ پہ وہ اس کی تحدید ہے اب قیمت کتنی ہے قیمت کی تحدید ہوگی کنکریوں کے ذریعے میں کنکریاں پکڑوں گا زمین سے جتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں آ گئیں ہر کنکری کے بدلے میں ایک ہزار یا ایک لاکھ ہوگا گاڑی ہے گاڑی جو ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں قیمت کتنی ہوگی جی قیمت پہ ہمارا اتفاق یہ ہوا ہے کہتے ہیں جی اتفاق تو ہوا تھا نا اتفاق کیا ہوا جی کہ میں زمین پہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لوں گا وہ کنکریاں آپ کے سامنے گنوں گا ہو سکتا ہے وہ دس کنکریاں ہو, ہو سکتا ہے پندرہ ہو سکتا ہے بیس ہو سکتا ہے پانچ ہو ہر کنکری کے بدلے میں ایک ہزار تو یہ غرر ہے یا نہیں ہے یہ غرر ہے اچھا جی شیخ صاحب کہتے ہیں بیر الحساب کی ان شکلوں میں سے جو آج کل یعنی کہتے ہیں موجود ہیں لوگوں میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دائرہ بنایا جاتا ہے اور اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز لیں گے کتنے میں آپ لیں گے اتنے میں کہ یہ جو یہاں دائرے میں نمبر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تیر مارا جائے گا تیر جو ہے وہ جس نمبر پہ لگ گیا اتنی قیمت ہے دائرے کے اندر مختلف نمبر لکھے ہوئے ہیں سو لکھا ہوا ہے ہزار لکھا ہوا ہے لاکھ لکھا ہوا ہے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اب تیر پھینکا جائے گا اب جس نمبر پہ تیر لگ گیا وہ جو ہے اس گاڑی کی قیمت ہوگی واضح علماء مائی کہاں ایک اور سورج شیخ صاحب ماشاء دیکھیے کتنی مثالیں دے رہے ہیں ہم کو ساتویں مثال ہے ساتویں مثال ہے بتائے میں کہہ رہا ہوں کہ آسان کام نہیں ہے کہتے مثالیں دینا جی اب شیخ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا عام طور پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا شیخ صاحب کو بھی یہ بات پتا ہے سب سے زیادہ مشکل پیش آتی مثالیں دیتے ہو گئے مثال دینا کافی مشکل ہوتا ہے اور مثالوں سے ہی مسائل واضح ہوتے ہیں اور شیخ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ مثالیں دیتے ہیں کثرت سے دیتے ہیں اب یہ ایک اور کیا نہیں گاڑی بیچی ہے قیمت کتنی ہوگی جی یہ جو کنکری میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں زمین پہ پھینکوں گا جتنے اس کے ٹکڑے ہوں گے ہر ٹکڑے کے بدلے میں ایک ہزار یہ بھی بہ الاحسات ہو گئی اب وہ ٹکڑے اس کے دس ہوں ٹکڑے پانچ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یہ کچھ پتہ نہیں ہے مطلب یہ ایسے پنگے لینی کی درد کیا ہے یہ شتان ہے نا وہ ایسے کاموں پہ اکساتا ہے اور یہ جو ہمارے آوارہ نوجوان گریبلے میں کھڑے ہوتے ہیں نا یہ ایسا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ گاڑی تک نہیں پہنچتے اتنے پیسے تو ان کے پاس نہیں ہوتے لیکن وہ جتنی ان کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ ایسے ہی نئے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہیں پہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں پھر یہ چیز میں تو نہیں پہچان سکا شاید آپ پہچان لیں میں نہیں پہچان سکا بارہ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بیل حساب کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک آلہ ہوتا ہے گول قسم کا گھومنے والا یہ پہچان گیا آپ کا بھی پہچان گیا لگتا ہے ہاں تو وہ جو ہے وہ آلہ گھومتا رہے گا نمبروں کے ساتھ اور جس نمبر پہ رک جائے وہ نمبر جو ہے وہ قیمت بنے گا وہ بہ کی قیمت بنے گا یا اس نمبر کے مطابق چیزیں جائیں گی یعنی کہ ایک چیز طے کر لی پہلے جس کو بیچا جا رہا ہے اس کو طے کر لی ہے قیمت اس کے ذریعے طے ہوگی یا قیمت پہلے طے کر لی ہے اور جو چیزیں بکیں گی ان کی تعداد کی کتنے سائیکل دینے ہیں جی دی یہ وہ آلہ طے کرے گا کیا کہتے ہیں اس کو شیک صاحب جی کھیلاس منٹ کی تیار گھومتا ہے بہت سارے پوائنٹ بن جائے گا ایک ہزار آپ جو بولے نا مالس میں پہنچیں گے تو کیسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سو کا اوپر ملتا ہے آپ کو اتنے منٹ ملیں گے آپ جو مٹیریل کھائیں گے نا وہ فری ہو جائے گا اچھا صحیح ایسا کرتے جی جی جی سب کچھ رہا ہے جی جی جی جی اب ہم آتے ہیں ایک اور بیگ کی طرف صاحب کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس قیدا تو ہمارا کافی باقی ہے شکشا ایشا تک لگتا ہے ہمیں چلے گا یہی کہتا اور ہے بہت مفید جی ابھی وقفہ کرنا ہے کبھی لگے نہیں چلیں جی غلط دس کی بات چلیں ٹھیک ہے جی چلے جی بی الغلت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے بیر الملامسا اور بیر الملابتا اور میں بار بار وعدے کر دوں کہ مشیک اس بات کی گواہی دیں گے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے مشیک ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں پہلے لیکن جتنی مثالیں دے رہے ہیں نا شیخ صاحب یہ بہت بڑی خوبی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی خوبی ہے شیخ صاحب کی ہاں لیکن یہ زندر کے اندر ہے سبزی والی ختم ہو گئی ہاں وہ ختم ہو گئی کا یہ ہوتا ہے تو ہم بیٹھک بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ پیسے دینا پڑے گا ٹوکن نہیں 500 روپے 1000 روپے روپئے اتنا نہیں مطلب ایم چارج نہیں جو آپ بات کرتی ہے پکی تو آپ کو اتنے جیسا کہ آپ اٹھ گئے تو آپ کو گئے ہو گئے لیکن یہ مطلب ہے کہ ہزار روپئے دو ہزار روپئے ہوا بند یہ لاکھ پکی ہو گیا نہیں وہ اگر وہ نہیں دے کے اٹھیں گے تو وہ بے کار کر سکتے ہیں وہی نا بہانا ہوا نا بیانہ کہہ رہے ہیں نا آپ جی جی جی بیانا میں اب میں اس موسم گفتگو نہیں کرنا چاہتا فی الحال اس کو رہنے دیں میری رائے ہے اس میں لیکن فی الحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا چلیں چلیں چلے اب آگے ہے کہ نبی اسلام نے ملامسا اور منابدہ سے بھی روکا ہے ملامسا کیا ہے ملامسا لمس سے ہے لمس کس کو کہتے ہیں چڑ ٹچ بے کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اور اس کی کئی صورتیں ہیں وہ کے ہاں پہلی صورت کیا آ جی فریقین یہ طے کرتے ہیں کہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے ایک منٹ ہاں جس چیز کو ہاتھ لگ جائے گا آپ کا اس کی بہ ہو رہی ہے اب کیا ہے ایک دوسرے سے کہتا ہے شیخ صاحب مثال دیتے ہیں کہ میری یہ چادر میرا یہ کپڑا آپ کو اتنے میں ملے گا قیمت ہے ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ تو اب آپ ہاتھ لگائیں گے بغیر دیکھے ہاتھ لگائیں گے جس کو لگ گیا وہ کپڑا آپ کو خریدنا پڑے گا تو اب اس میں جہالت ہے وہ کپڑا جو ہے مجبور ہے معلوم نہیں ہے کون سا کپڑا ہوگا اس کی کیا کوالٹی ہوتی اس کی کیا قیمت ہے کچھ پتہ نہیں ہے اب کہتے ہیں کیس کہ میں سے یہ بھی ہے شکشک کہتے ہیں کہ اندھیرے میں کوئی چیز لائی جائے گی یا کیس میں ہوگی کس میں ہوگی کیس میں, کیس میں؟ تو کہا جائے گا کہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ آپ کے لیے ہے دس ریال میں اب وہ اپنا ہاتھ داخل کرے گا کیس میں اور کسی چیز کو ہاتھ لگا کے باہر نکالے گا یا اندھیرے میں ہے تو وہاں ہاتھ لگائے گا اب اس کی کیا اوصاف ہیں وہ چیز کیسی ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ بیل مولانسا کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور یہ ممنوع ہے اور اس کے بعد ہے المنابادہ منابادا کسے کہتے ہیں نبل سے ہے پھینکنے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں پھینکنے کو اور اس کی بھی کئی صورتیں ہیں مثال کے طور پہ فریقین جو ہیں وہ آپس میں چیزوں کے پھینکنے کو بیگ کے طور پہ مقرر کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے جو چیز بیچنی ہے میں آپ کی طرف پھینکوں گا اور اسی وقت آپ قیمت پھینک دیں جو بھی قیمت آپ نے پھینکنی ہے آپ پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز پھینکے گا موبائل پھینکے گا کہ پانی کے ریال کی بوتل پھینکے گا کہ پھر ٹافی پھینکے گا اور ادھر سے پیسہ دینے والے صاحب بھی کچھ پتہ نہیں سو ریال پھینکیں گے کہ ایک ریال پھینکیں گے کچھ پتہ نہیں کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں پرانے زمانے میں اس کی مثال یہ دی جاتی تھی کہ بائے جو ہے بیچنے والا وہ اپنا کپڑا پھینکے گا اور خریدنے والا جو ہے اپنا کپڑا پھینکے گا وہ بھی کپڑے ہی پھینکے گا کپڑے کی کپڑے سے بہا ہوگی لیکن دونوں دیکھیں گے نہیں دوسرے کے کپڑے کو اور نہ ہی اس پہ کوئی غور و فکر کریں گے جی اتراہو علی کا سو فتر یا سو ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب کی چادر جو ہے وہ جلی ہوئی ہو ایک جگہ سے یا اس کو پیوند لگے ہوئے ہو یا کہیں سے پھٹی ہوئی ہو کچھ پتا نہیں ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کبھی جو ہے پھین کام دونوں طرف سے نہیں ہوگا ایک طرف سے ہوگا یہ بھی ممکن ہے میں آپ کو جو کپڑے میرے پاس موجود ہیں ان میں سے ایک بیچ رہا ہوں دس ریال میں اور وہ کپڑا میں آپ کی طرف پھینک دوں گا یعنی کہ آپ نے چیک نہیں کرنا آپ نے دیکھنا نہیں میں پھینک دوں گا جو میں نے پھینک دیا وہ آپ کو لینا ہوگا تو یہ بھی مناوزہ کی صورت بھی ہے اور مناوضہ اور ملاوزہ اور بے الاحسا یہ تینوں جو ہیں یہ بیرغ غلط کی صورتوں میں سے ایک یعنی کہ صورت ہے اور بیرغ غلط کی صورتوں میں سے ایک ہے مسئلہ البیا تئین فی بھیا اس کو شیخ شیکسا نے ہر بعد میں کر لیتے ہیں یہ यह جو یہاں پہ وقوع کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ جی جی جی جی جی جی شیخ صاحب ابھی میں اور آپ جو ہے نا ہم گریب محلے سے نکل آئے ہیں